أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنشرات نشراء ونكسي باريس سورة المرسلات كي يبقى لركوها یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ مسلات ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو پچاس آیاتیں ایک سو اسی سو اس کے لماعت آٹھ سو سولہ حروف ہے شانی نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب کے ساتھ مینا کے ایک غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلہ پڑھنا شروع فرمایا جو آپ پہ نازل ہو رہا تھا اس دورانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ نکلایا جب ہم اس کے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ باغ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمہیں اللہ نے اس کی برائی سے بچا لیا اور اس کو تمہارے برائی سے بچا لیا یہ غار مہنامے غار و المرسداد کے نام سے اب بھی مشہور ہے عصور مبارکہ کا جو موضوع ہے اور مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے وہ قیامت اور آخرت کا اس بات ہے اور ان نتائی سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرکار برآمد ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیاتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی اور یہ جس قادر مطلق نے زمین پہ حیرت انگیز انتظامات قائم فرمائے ہیں اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی اور جو سر حکمت اس انتظام میں کار فرمان نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آخرت ضرور ہونے چاہیے کیونکہ حکیم کا کوئی فیل ابس اور بے مقصد نہیں ہو سکتا اور آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا کارخانہ ہستی سراسر سزود ہے حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ تب ہم اسے مان لیں گے اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی رکو میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب کوئی مشورہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے اسی وقت وہ فورا دکھا دیا جائے وہ تو تمام نئے انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پر وہ آئے گا اور جب آئے گا تو ایسے ہولناک شکل میں آئے گا کہ آج جو لوگ مذاق کے طور پہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے حوا باختہ ہو چکے ہوں گے اس وقت انہیں رسولوں کے شہادت پر ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج بڑے بے باقی کے ساتھ جٹلا رہے ہیں پھر انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں پر اپنے تباہی کا سامان کر بھیجا ہے چنانچہ شادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے علم عرف دل کو خوش کرنے والی چلنے والی ہواؤں کی قسم ان ایسے ہوائیں کہ جو آہستہ آہستہ چلتی ہے جن کے چلنے سے انسان خوش ہوتا ہے انسان کے دل میں فرحت پیدا ہوتا ہے جو کسی نقصان کے باعث نہ ہو والا آفات عصا اصفا بس قسمیں ان ہواؤں کی جو چلتی ہے زور کے ساتھ یعنی تم ہواؤں کی قسم ورنہ شروع نشرہ پھر ابارنے والوں کی قسم جو اٹھا کر لاتی ہے یعنی بادلوں کو فل فر فارقات فرقہ پھر پھاڑنے والیوں کی قسم بھاڑ کر کہ جو بادلوں کو اٹھانے کے بعد مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں فل ملقیہ کے ذکر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اتار لائے ہیں اللہ کی طرف سے خیر خیفان سیاحت یعنی وحی کو اجرن لوگوں کے الزام اتارنے کے لیے اور نظرن یا پھر لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ ازر پیش نہ کر سکیں کہ بھائی ہمیں تو آخرت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے وہ اعمال کیے جو ہمارے آخرت کے لیے نقصان کے باعث بن گئے اللہ نے ان کے اس الزام اتارنے کے لیے یہ فیخوانہ نصیحت نازل کی جس فیخوانہ نصیحت میں ان پر وہ سارے حقائق منتشف کر دیے گئے ہیں کہ جس کا نتیجہ ان کے حق میں آگے جا کر کے اچھا نہیں نکلے گا اور ان کو ڈرایا گیا ہے ان برے اعمال کے انجان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور اب اگلی آیت میں جواب قسم ہے کہ ان نما تو عدو ہے بے شک جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا ان قیامت اور جب وہ قیامت برپا ہوگا تو میں سب بس جب سارے ستارے بینور کر دیے جائیں گے وہ عزت سما افور اور جب آسمان کھول دیا جائے گا یعنی عالم بالا کا وہ بندہ ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے اور جس کی بدولت کائنات کے ہر چیز اپنے اپنے حد میں رکی ہوئی ہے توڑ ڈالا جائے گا اور اس کے سارے بندشیں کھول دی جائے گی وہ نصیفت اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں, دی جائیں گے یعنی روئی کے طرح ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھیں گے جسے کہ سارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ازل رسول اور جب رسولوں کو اس مقرر وقت پر حاضر کیا جائے گا مقرر وقت عمر قیامت کے دن ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و وطالعہ کے احکامات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے اللہ کے ان احکامات پر کس رویے کا اظہار کیا اسی مقصد کے لیے حاضر کیے جائیں گے یوم یومنت کس دن کس چیز کے لیے اس دن کے آنے میں دیر ہے لی یوم فیصلے کی ما یوم الفصل اور اے پوچھنے والے تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے للمکذبین بربادی ہے اس دن جٹانے والوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا جب انہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کے جوابدہی کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے. کیا ہم نے ہلاکت میں نہیں ڈالا پہلوؤں کو سم منتب الرحم پھر ان کے پیچھے بیجے ہوئے پچھڑوں کو قاعل کر فالب ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے کہ آخرت کے انکار کرنے والے اپنے انجام بس سے ہمکنار کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بعد اوروں کو امتحان کے طور پہ ان کا قائم مقام کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر ان کے رویے اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے باتوں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا کچھ طریقہ اپناتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پر مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں بربادی ہے اس دن دکھانے والوں کے لیے اور ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کے متعلق سوال کرنے والے آخرت کے منکر لوگ اور جٹلانے والے لوگ تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس دن پھر نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے خرابی ہوگی بربادی ہوگی اللہ فرماتا ہے الم کیا ہم نے تمہیں نہیں بنایا ایک بے قدر پانی سے فجان نہ ہو فی خورمکیم پھر رکھا ہم نے اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں یعنی رحم مادر میں قدر معلوم ایک مقرر وقت کے وعدے تک یعنی نو مہینے تک یا اس سے کم یا اس سے زیادہ فقدر نا بس ہم نے اس کے اس رکھے جانے وقت کا اندازہ کیا کہ اس رحم مادر میں اس بچے نے کتنے مدت تک رہنا ہے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونا ہے سات کے بعد پیدا ہونا ہے آٹھ کے بعد پیدا ہونا ہے یا پھر نو کے بعد پیدا ہونا ہے آگے بڑھنا ہے القادرون سو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں وہی نئیمکذرین بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے علم نج علی خواہ تھا کیا ہم نے نہیں بنا اس زمین کو سمیٹنے والی کہ وہ اپنے اوپر چل پھرنے والوں کو سمیٹ رہی ہے اپنے اندر کی طرف زندوں کو و امواتن اور مردوں کو وہ فیہا اور ہم نے رکھ دیے ہیں اس زمین میں روا سی اور شام خواتین اونچے اونچے پہاڑ وہ استھائی نا کم اور ہم نے تمہیں پانی پلایا ہے پیاس بجانے والا یا ہم نے تمہیں پینے کے لیے پیاس بجانے والا پانی عطا کیا ہے اس کے شکر کرنے کے بجائے تم نہ کرتے ہو اور اللہ کے احکامات کے ماننے کے بجائے اللہ کے ان نعمتوں کو دیکھ کر تم اللہ کے نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو تو پھر سنو بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اور یہ وہ دن ہوگا جب ان سے کہا جائے گا کہ ان الى ما کن تم بھی تکذبون چل کر دیکھو اس چیز کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یعنی آخرت قیامت اور جہنم انتری کو چلو الازل ایک چھاؤں کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں لا لاظلی جس میں کوئی ٹنڈک نہیں ولا یغنی من الحب اور نہ وہ کچھ عام کام آتی ہے جہنم کے شولوں کے تپش بلکہ وہ جو چاؤں دکھائی دیتی ہے اس چھاؤں میں ان کو پہنچا کر ان کو ٹھنڈک نہیں بلکہ وہ چھاؤں اور وہ بادل جو جہنم کے آگ کے چلنے کی وجہ سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئی ہوگی ان ترمی بے شک وہ پینکتی ہے بے چنگاریاں قل قل, قل قص جیسے بڑے بڑے محل یعنی وہ چنگاریاں اتنے بڑے بڑے ہوگی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ صف اس گویا وہ اونڈ ہے زبرنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ کے جلنے کے دورانیے میں اوپر کی طرف اٹھنے والے جو دھواں ہیں اس میں بلن ہونے والی جو چمگاریاں ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہیں کہ وہ بلندی میں ایسے ہوں گے جیسے پہاڑ اور موٹائی میں ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے ذرات के کے آگ کے جلانے کے دورانی اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جہنم کے آگ کے جلنے کے دورانی میں جو چنگاریاں اوپر, اوپر کی طرف اڑیں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے اونٹ یا پہاڑ ہوتے ہیں وہی لن یوم عظلم بل مقزمین بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے پھر اسے کہا جائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں کوئی نہیں بول سکے گا کہ جو اپنی مرضی کا بول بول لے اللہ کے سامنے غلط بیانی کر لے اس لیے کہ دنیا میں تو اللہ نے ہر طرح کے بولنے کی اجازت اور فرصت دے رکھی ہے لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنی مرضی کا بول نہیں بول سکے گا بلکہ وہی بات کرے گا جو با مقصد حق اور حقائق پر مبنی کو ہر یوم الفصل وال اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی سیاح ضرور بس وہ کوئی عزر و معذرت کرے بربادی ہے اس دل جھٹانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے عدالتوں کے قیاس کر کے یہ سمجھ رکھا ہوگا کہ اگر ایسا موقع پیش آ گیا وہاں بھی زبان چلا کر اور کچھ عذر و معذرت کر کے چھوڑ جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ذہن کو امثالات خیالات اور تصورات سے خالی رکھ دیا جائے بھی عدالت انسانوں کی عدالتیں ہیں جن میں بیٹھنے والے ججوں کے سامنے غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو بری ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں ایک تو غلط بیانی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی کوئی چاہتے ہوئے بھی غلط بیانی نہیں کر سکے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو وہ اللہ اس بولنے والے کے پس منظر میں اس کے ذہن کے اندر کے خیالات تک کو جانتا ہے ان سے کہا جائے گا ہاضا یوم الفصل یہ ہے وہ فیصلے کا دن جمع نا کم الس نے جمع کیا ہے ہم نے تم کو بھی اور تم سے اگلوں کو بھی سب کو اکٹھا کر کے ہم نے یہاں جمع کر دیا ہے فہم کان الکم قیدی بس اگر تم سے کوئی دعو چل سکتا ہے تو چلا کر دیکھ لو جنہیں اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سوال اور جواب سے خود کو بچا سکتے ہو جیسے کہ دنیا میں تمہیں اپنے طاقت قوت پر بڑا ناچتا اور کوئی دعو چلانا چاہتے ہو تو چلا کے دیکھ لو کچھ بھی نہیں کر سکو گے بلکہ انجام وہی ہے کہ ویل یوم اذن المكذبین بربادی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین او عبد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارے سرائے مرسرات کے یہ دوسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر اکاون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کا عقیدہ اور جن کے رائے ان لوگوں سے مختلف تھی کہ جو آخرت کے من کرتے اور جن کا تذکرہ گزشتہ رقو میں ہوا کہ جو پیغمبروں سے بار بار مطالبہ کرتے تھے بطور انکار کے کہ بھائی جس دن سے ہمیں ڈراتے ہو وہ دن ہم پہ لے کے آؤ اور قیامت کے دن کے حساب اور کتاب سے بولے ایک انکاری تھے اللہ تبارک وطالیہ ان کے بالمقابل ان دوسرے فرمبردار لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے باتوں پر یقین کیا اللہ کے حکموں کی تعمیل کی رسول کے باتوں کی تصدیق کی اپنے خواہشات نفسانیاں کو برے کاموں کے کرنے سے روکا ہمیشہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے کاموں کو نیک نیتی کے ساتھ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو من چاہت کی زندگیوں سے ہمکنار کر دیا جائے گا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ایک گلہ فرماتا ہے جو اللہ کے حکموں کے تعمیل کے دورانی میں کاہلی اور سستی ہیلوں اور بہانوں سے کام رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں کس محبت سے پیدا کیا کس طرح سے میں نے تمہارے جوڑ جوڑ کو آپس میں مربوط اور مضبوط کر کے جوڑا پھر میں نے تمہیں انفرادی طور پہ کن کن نعمتوں سے نوازا کتنے مرتبہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائی محبتوں کے لیے تمہارے آپس کے رشتوں کو جوڑا تمہارے لیے محبت کے اسباب پیدا کیے اور پھر وہ نعمتیں جو تمہارے خارج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سورج ہے چاند ہے اور پھر ان سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ کہ تمہیں ابدی خوشحالی کے راستے کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنے رسول بھیجے اور وہ رسول بھی ایسے جو تمہارے انتہائی خیر خواتے اور ان رسولوں کے ذریعے تمہارے مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے میں نے ایسے ہدایات بھیج دی جو انتہائی آسان اور خیخواہ پر مبنی تھے لیکن تم نے ان کو جٹلا لیا آخر وہ کون سے ہستی ہے کہ جس کے بعد پر اللہ کے بات کے بعد اور وہ کون سے ہستی ہے کہ جس کے خیخان نصیحتوں پر تم اللہ کے خیخان نصیحتوں کے بعد ایمان اور یقین لے ہے گے ان انتقین البتہ وہ لوگ جو متقین ہے فیضم وہ سایوں میں ہوں گے یعنی روز محشر کے ان ہولناک گڑیوں میں بھی وہ اللہ کے رحمتوں کے سایوں میں ہوں گے اور انجام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اور نہروں میں ہوں گے وہ فوا کے اور میرے ہوں گے مماو یشتہون جو وہ چاہیں گے ان سے کہا جا رہا ہوگا کلو کہنی ان یہ بدلہ ہے بما اس کا کن تم جو کچھ تم نے عمل کیے مکذبین کے مقابل یہ متقین کا حال ہے کہ دنیا میں جو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اللہ تبارک کو تنا فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اپنے بارے میں خیال تھا آخرت کی خوشحالی ان لوگوں کے حصے میں آئی جو دنیا میں متقین تھے اور جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی انمقمین بے شک ہم ایسے ہی بدل دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کی کلو گاؤ و اور فائدہ اٹھاؤ کلیلن تھوڑا سا مجرم بے شک تم لوگ مجرم ہو یعنی دنیا ہوئی زندگی میں جو تم لوگ حیاشیاں کر رہے ہو کر لو لیکن یہ مت بھولو کہ اس کا وقت بڑا مختصر ہے اور انجام نہ ختم ہونے والا وہ دل دل مقدبین خرابی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے وہ ایزاقیلر کا ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جگ جاؤ لائر کا وہ جگتے نہیں ہیں یعنی یہ جو مکذبین ہے جب ان کو اللہ کے احکامات کے تعمیل کا کہا جاتا ہے کہ جن میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کے نازل کردہ کتابوں کو ماننا اور اس کے تمام احکامات کے اطاعت کرنا شامل ہے تو لیر کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے رکو نہیں کرتے اپنے خواہشات نفسانیاں جو اللہ کے احکامات کے مدے مقابل ہیں ان سے دسبردار نہیں ہوتے اور مسلمان تو اسی کو کہا جاتا ہے جس کے معنی ہی خود سپردگی کی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہاتھ اٹھا دینا کہ میں میرے کوئی مرضی نہیں تیرے مرضی کے مقابلے میں لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ بے اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دو تو لایر کاون انہوں نے سرنڈر ہی نہیں کیا وہی نہیں یوم الذل المكذبین بربادی ہے اس دن ایسے جھٹلانے والوں کے لیے حد ای حدیث باضو پس کون سی بات پر وہ اس اللہ کے بات کے بعد کے باقینون یقین نہیں لائیں گے جو بات اللہ نے قرآن میں رسول کی ذریعے ان کو سمجھائی آخر اس قرانہ بات کے بعد کس کے بعد زیادہ خیرخواہی پہ مبنی ہو سکتی ہے کہ جس کو مانا جائے اور اس کے اندر بیان ہونے والے باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے تعمیل کی جائے یقیناً نہیں ہو سکتی شب العالمین